رحمان و ذکر ذکرات اللہ پاک سے دعا کیجئے اس پورے مہینے میں دینی بھائیوں نے دینی بہنوں نے جو محنتیں کی ہیں روزے کی شکل میں قیام کی شکل میں صدقہ خیرات کی شکل میں احتکاف کی شکل میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی شکل میں اے اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا پورے مہینے میں الحمدللہ مختلف عنوانات پر آپ نے ملک کے جید علماء کرام کے خطابات سنے ہیں اس وقت بطور نصیت کے آپ کو خالی ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور قربان جائیں یہ جو حدیث ہے در حقیقت یہ نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اتنا مقتصر خطبہ مقتصر خطبہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں صرف تین نصیتیں گی فما یا یحناس توبو الاللہ قبل انت موتو لوگو موت آنے والی ہے موت چکر لگا رہی ہے موت ہر ایک کے سر کے اوپر چکر لگا رہی ہے وہ گھوم رہی ہے صرف انتظار میں ہے اللہ کا حکم آ جائے اور وہ روح قرض کر لے لوگوں تو بولا کبلا اس موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات درست کر لو وہ معاملات چاہے رب کے ساتھ ہوں چاہے مخلوق کے ساتھ ہوں ان کو درست کر لو تاکہ موت کسی وقت بھی آئے نہ پریشانی نہ ہو رات کو آئے یا دن کو آئے جاگتے ہوئے یا نیند میں آئے پرواہ نہ ہو معاملات رست کر لو توبہ کر لو موت کے آنے سے پہلے دوسری بات کیا فرمائی فرمائے بات بالآمال قبل انتش گلو جو ہی قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کو مسائل گھیرتے جائیں گے کاروباری مسائل گھریلو مسائل بیماریاں کہیں مقدمے کہیں کچھ تمہیں مسائل گھیرنے والے ہیں تم الجھنے والے ہو تم الجھ جاؤ گے جب الجھ جاؤ گے نیکی کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے ان الجھنے سے پہلے کچھ نیک کمال کر لو نیک کمال کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم الجھ جاؤ پھر تم چاہو کہ ہم وہ نیکی کریں وہ نیکی کریں اور تم وہ نہ کر سکتے اور تیسری بات کیا ہے وسر الینا کم وہ بینا ربی کم بے قسرت ذکری کم لہو و بے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کیا کرو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کیا کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو الانیا بھی اور چھپ چھپ کر بھی اللہ کے تمہارے ساتھ تین وعدے ہیں دنیا میں اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے اللہ کے تمہارے ساتھ تین وعدے ہیں پہلا وعدہ کیا ہے تر یہ پہلا وعدہ ہے تر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں وہاں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ یہاں سے بھی یہاں سے بھی اللہ تمہیں وہاں سے رو دے گا وہ اور جہاں کہیں بھی مشکل گھاٹی آئے گی اللہ تمہاری امداد کرے گا جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور تمہیں ضرورت ہوگی مددگار کی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تیسری بات یہ وہ تنج برو اور جہاں کہیں بھی تمہارے کسی مسئلے میں گھاٹا آ جائے گا نقصان آئے گا اللہ فرماتا ہے میں تمہارا گاٹا پورا کر دوں گا تمہارا نقصان میں پورا کروں گا ایمان والو اللہ کے بندو اللہ کی بندی اللہ پر ایمان لاؤ پیغمبر کی ان باتوں پر با یقین رکھو اور یقین کے ساتھ عمل کرو اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسی ہوتی ہیں خلوص کے ساتھ دعا کر لیجیے اللہ ہم پہ رحم فرمات الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب ہر الحمد للہ ربین الحمد للہ الحمد للہ ہیرب العالمین الحمد رب العالمین الحمدللہ الحمد العالمین الحمدللہ عالمین الحمد للہ حمدن کسیر الحمد للّہ ہمدن كسر الحمد للّہ ہمدن كس سیر یا ہيو يہ كيوں برحمتى كے ربنا حبلنا من الزفاجنا و ضرعیاتنا کردائن و جعلنا للمتقن اماما ربنا آتنا في الدنیا حسنا و فیل آخرت حسنا و کنازاب النار ربنا حبلنا من الزفاجنا و ضرعیاتنا کردائن و جعلنا للمتقین اماما و جعلنا للمتقین اماما مجانا عالن متقین امام اے, اے, اے, اے اللہ تو مہربان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہمارے گناہ فرما دے اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ یہ مبارک دن ہے مبارک دن کی مبارک گھڑیاں ہیں یہ تیرے بندے یہ تیری بندیاں یہ معصوم بچے یہ معصوم بچیوں اللہ ہاتھ پھیلایا بیٹھے ہیں معاف کر ہمیں معاف کر دے اے ہمیں معاف کر دے اے اللہ اے اللہ کبھی تو ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جو اے اللہ اے اللہ اگر فرشتوں نے اے اللہ اگر فرشتوں نے ہمیں بد وقت لکھا ہوا ہے تو تونیک وقت بنا دے اے اللہ ام الکتاب تیرے پاس ہے تو جس کو چاہے مٹا دے جس کو چاہے رہنے دے اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں جو بھی دنیا سے چلے گئے انہیں معاف فرما دے اے اللہ انہیں معاف فرما دے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اے اللہ ہمارے مرحومین سے راضی ہو جا اے اللہ انہیں مع فرما دے اے اللہ اس امت کے جو افراد بیمار ہیں سب کو سہذتا فرما مرد ہیں عورتیں ہیں معصوم بچے ہیں بچیاں ہیں بیمار گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں کوئی بھی بیماری ہے اے اللہ ان کی درخواستیں آئی ہیں نہیں آئی تو تو جانتا ہے اے اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو ساری بہنوں کو صحت طا فرما دے تندرستی طا فرما دے اے اللہ اے اللہ اے رب اے غفور اے اللہ اے مہربان اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا اے اللہ تری محتاجی میں عزت ہے اے اللہ تیری محتاجی میں عزت ہے مخلوق کی محتاجی میں ذلت ہے اے اللہ عزت والی زندگی دے عزت والی موت دے ذلت والی زندگی نہ دے ذلت والی موت نہ دے نا اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ ہمارے جتنے جائز مسائل ہیں اے اللہ ہماری جتنی جائز ضروریات ہیں وہ پوری فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی جائز مسائل ہیں حل فرما دے ہماری درخواستوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما مسلمانوں کو اتفاق رسی فرما اخترا فاط سے بچا اخترا فاط سے بچا اے اللہ عالمی استح پر مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما اے اللہ حرمائن کی حفاظت فرما اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کو امن کا دین کا اسلام کا گہوارہ بنا دے اے اللہ کے ورا دے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ سب کو رزق حلال کی توفیق تع فرما حلال کی توفیق تع فرما اے اللہ ہمیں حرام کے ذرے ذرے سے بچا اے اللہ ہمارے جو بھائی کاروبار کرتے ہیں ان کی تجارتوں میں برتنے طا فرما جو ملازم ہیں ان کی ملازمتوں میں جو مزدور ہیں ان کی مزدوریوں میں اے اللہ جو کاشتکار ہیں ان کی کاشتکاری میں سب کے کاروبار میں برکتیں طرح فرما آسانیاں فرما دے اے اللہ آسانیاں فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما ہر طرح کی بد اتفاقی سے اور ناچاکی سے بچا اے اللہ ہم نے اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے اسلامی ریاستوں کے لیے مجاہدین کے لیے دعا کے لیے دعائیں کی ہیں آپ کے آگے درخواستیں کی ہیں اے اللہ تو ہم سب پر رہیں فرما سب کی عمروں میں برکتیں طا فرما اے اللہ تو ہم سب سے دین کا کام لیتا رہے اور قبلوں کو فرماتا رہے قبول فرماتا رہے قبول فرماتا رہے, قبول فرماتا رہے،, قبول فرماتا رہے، اے اللہ اس کام کی توفیق نہ دینا جس میں تیری ناراضگی ہو اے اللہ صرف اسی کام کی توفیق دینا جس میں تیری رضا ہو اے اللہ دنیا کی ہر بھلائی تع فرما دے آخرت کی بھی ہر بھلائی تا فرما اور قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کو کا نصیح فرمانا قیامت کے میدان میں اپنے پیغمبر کی شفاعت دسی فرمانا کے میدان میں اپنے پیغمبر کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع کر دے سبحان ربی کر پلیز دیتے فون وسلام الحمد للہ رحم اللہ